تم ما يقال هذا الذي كنت به تكذبون پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے